السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات آزام کہنے کا شوق پیدا کریں سب آزان نہ بھی کہیں گزارا ہے. ہے،, مرض ہے،, ہے اگر تو کہنے والا ہے مزدور مقرر ہے جیسا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا جناب زید ح جناب حضورہ جناب بلال موربا اور جناب عبد کہنے والے شخص کی قیامت کے دن گردن باقی سب سے لمبی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کرے اچھا لمبی گردن کا پیدا تھا پتہ چلتا ہے ہم تباہ میں تھے انیس سو پچانوے چھیانوے کی بات تو اتنا رش پڑا ہوا تھا کہ جب حجر اسمد کے سے آگے مقام اگر کی طرف بڑھتے تو وہاں سے لے کے اگلے کارنر طرح رکنے جمانی سے پہلا جو کارنر ہے وہاں تک پاؤں ہی چلی لگتے ایک دوسرے کو آدمی رش میں اتنا دباؤ کھا کے پاؤں اٹھ جاتے وہاں پر سب سے چھوٹے قد والے انڈونیشین ان بیچاروں کو جب بیچ میں گھستے اور منہ پس جاتے سانس لینا مشکل ہو وہ بیچارے کوارے لے کے اپنے اوپر جو ہے شاور کرتے پانی کو اور چی کو پکار ہوتی اور ماشاء اللہ جو لمبے لوگ تھے وہ مزے سے اوپر اوپر گھوم رہے ہو افریقہ کے کچھ ممالک کے لوگ دو. کافی کد کاٹ والے تو کہنے کے یہ مقصد ہے کہ پتا تب چلتا ہے کہ کد اونچے کا پیدا کیا کہ آم کا گنسان ہوگا نمز نفسی کا آم ہوگا دھوپ اور سورج اور پسینہ اور جہنم اور آگ آل سد اور اللہ کے سر بلند ہے تم میرا نام بلند کرتے رہے آؤ آج تمہاری گردن میں مجھے نظام سیکھنی اور سنت کے مطابق دیری یہ صرف اینام نہیں ہے یہ ہے اور آج ہم اپنی بات اسی کے ان شاء اللہ رکھیں گے پہلے مصنوع طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظام جس کو آپ نے مقرر فرمایا ہے یہ تقریری عزیز سے ثابت ہے اعلان کرنے کی باری آئی کیسے کیا جائے کچھ لوگ بگل بجاتے ہیں کچھ سین بجاتے ہیں کچھ لوگ ناخوب بجاتے ہیں کچھ لوگ ٹن بجاتے ہیں کوئی گھنٹے بجا کے اعلان کرتے ہیں کچھ سیٹیاں بجاتے ہیں امت مسلمہ کیا ہے اللہ اکبر تقریری حدیث اور خواب جو نمبت کا چھیالیسواں حصہ ہے اللہ تعالی نے دی ہے مجھولت مجھولت کا خواب وہی ہوتا ہے ایک خواب, خواب تسلسل سے چلتے تذکرہ رسول اللہ کو ہوتا ہے آپ ان کے خواب سن کے رد نہیں مرماتے مقرر دیتے ہیں سنتے ہیں اور پھر وہ بڑی ازان حضرت بلال حضرت عبداللہ ابن اور حضرت کو سکھا دی جاتی ہے لہٰذا تب سے لے کے آج تک الحمدللہ للہ فی جی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں طرف چلتی ہے اور دن میں چوبیس گھنٹے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ آواز نہیں اصل میں وہ حقیقت ہے پہلے ازان کے الفاظ اور طریقہ کار سنی تھی اس کے بعد اس میں جو عقائد ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ازان کو معمولی کیس نہ لی چیز آپ علیہ السلات و سلام ہے ابو محدور ربی اللہ تعالیٰ کو جو مکے میں ازاد سکھائے اور وہ بچے یاد رہے کہ چھوٹی عمر کے لوگ بھی اذان کہہ سکتے یہ اعلان ہے اس کے بھی آواز کا بلند ہونا خوبصورت ہونا یہ اعلان ہے اور اس نے تجوید کے اصول نہیں یاد رکھنا پرانی مجید تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تبدیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے انداز اختیار کیا گیا ہے اس حوالے سے جنابہ کو آپ نے جو ہزان سکھائی ہے اس کے جملے سنیے گا اور تعالیٰ سے پہلے چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر آپ اسے عرب سے پڑھیں گے تو اللہ اکبر یاد ہو جائیں گے کیونکہ رات کے جیسے ہم آپ کریں اللہ اکبر اگر ملا کے جوڑے کو پڑھنا ہے تو پھر رات پہ پہلی پہ پیش ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ پھر دو مرتبہ چار بار ہو گیا ہاتھ بڑی سلام سلام پھر نارمل آواز کے ساتھ اشحد اللہ الہ اللہ اشحد اللہ الا اللہ اشحد ان محمد رسول اللہ اشحد ان محمد رسول اللہ, اللہ یہ چار اور چار پانچ مرتبہ چار مرتبہ شہادتین کو آپ علیہ السلاۃ السلام میں یہاں پر بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ اونچی آس جسے ترجیح کہتے ہیں ان لا الہ الا اللہ ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ آپ علیہ سلاد السلام نے یہ ترجیح فرمائی جناب معذورہ کو مکہ میں یہ اذان سکھائی یہاں تک بارہ کالمات ہوتی اس کے بعد ہیا سال ہیا یہ بارہ اور دو چودہ کلمات ہے پھر دو مرتبہ ہیا فلا ہیا فلا سولہ کلب پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ کو اکبر اٹھارہ کالما اللہ جناب ہے ابو معذور تعالیٰ اور اگر ازان تحجد ہے رسول اکمل صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جناب بلا اللہ تعالیٰ جو ازان تحجد دیتے تھے اور اس کے دو سبب تھے لیک یو نبی ہائی مانو یو اگر کوئی قیام کر رہا ہے اس کو تب بھی ہو جائے کہ اگر آپ نے سیری کرنی ہے روزہ رکھنا ہے آم کو کلوز کیجئے شہری کر لیجیے روزہ رکھ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے روزہ سدا باہر یہ ہر مہینے کی ہر ہفتے کی جمعے رات کو بھی ہے سو بار کو بھی ہے تین روشن دھاتو کا بھی روزہ ہے ایک دن چھوڑ کے دن کا روزہ سیاہ میں دادوتی ہے اور رمضان کے بھی روزے ہیں تو ازان کے اندر وہ جملے السلام یہ کلبات اگر ساتھ وجن کے ملائیں تو یہ اکیس کلے بات ہیں انیس عام رٹین کے ہیں جو جناب ابو محدورہ ربی اللہ تعالیٰ اور جناب حضرت بلال کو محبوب علیہ صلاح نے سکھایا ہے یاد رہے کہ یہ کزان جو آپ نے مکے میں جناب ابو رضی ربی اللہ تعالیٰ کو سکھائی ہے اس کی اکادت جو سکھائی ہے وہ عمارت نے سنی مکی اللہ ہے جی آپ نے جو ان کو سکھائی اور جو پڑھی اللہ محمد اللہ اکبر اللہ اکبر جناب اللہ اللہ عبداللہ کی مدنی ازان اور جناب رب ربے کی اور تمام کتب آدیش میں جب آپ کتاب ازان بولتے ہیں تو اس طریقہ کار چار مرتبہ اللہ و خطبت دو مرتبہ شہر اللہ الا اللہ, اللہ, اللہ دو مرتبہ شہر الن محمد اللہ اشحد اللہ محمد اللہ دو مرتبہ ایعال ایعال الصلاح ایعال الصلاح دو مرتبہ پھر دو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یہاں ازان کے لفظ پندرہ ہیں معذرت کے ساتھ جو مکی کامت ہے اس کے اندر بھی بھیت سلاوت سلاح پندرہ اور دو سترہ یہ لفظ ہے اور یہاں مدنی ازان میں پندرہ لفظ پندرہ کلمات لما ہے پندرہ کا لما اور ان کی کتابت ماروب علیہ سلاد السلام میں سکر اور اکاری رہی ہے کہلوائی ہے اور اسی پہ تقریر فرمائی ہے اسی کو مقرر کیا ہے اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ, اللہ محمد رسول اللہ, اللہ, اکبر اللہ, اکبر اللہ تو یہ دیارہ اور جماعت ہوئی یہ اقامت اور یہ اذان اس کا طریقہ رسول صلی اللہ میں آپ کے سامنے اس کا اظہار اور آپ کی خاموشی اور دین میں حریث تقریری کا مقام اور بند یہ پوری دنیا اس کو تسلیم کیے ہوئے حضرات باقی عہلیہ کے اذان کہتی ہے عقیدہ کیا محدن ساری امت مل گئے اس بات پیاز متفق ہے مزے کی بات ہے جن ملکوں میں اسپیکر پہ پابندی ہے کہ لوگ کہیں لڑ نہیں پڑے گفتگو ایسی کرتے ہیں جملے ایسے بولتے ہیں تقریرے ایسی کرتے ہیں یا بڑا تبری انہوں نے بھی اس آزان والے عقیدے پہ پابندی دی اور الحمد للہ پوری دنیا ہے نہ اس کا میڈیم چینج ہوا ہے اربے کے تو ہے نہ اس کی اور روح کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے نہ الفاظ اور کبھی بات نہ زبروں میں نہ زیروں میں نہ شخصوں میں نہ پوری دنیا کے ہر سنب اور جواب الحمد للہ ان الفاظ کے اوپر آج بھی رسے آیا لیکن عقیدہ کیا ہے چار مرتبہ پہلے اور دو مرتبہ آگے چل کے اللہ, فکر اللہ. پھر میں کیوں نہ کہوں یہ میری دعوت اسلام کی دعوت ہے اور مزید کی دعوت ہے سارے مسجد جتنا مسجد ناموں کی جگہ لڑ لیں اپنی مسجد میں جا ہی کے سوچ لو آنے سے پہلے سوچ لو مسجد کی ہے سنی کی ہے وادی کی ہے دیوبندی کی ہے جس کی بھی ہے آنے سے پہلے سوچ لو اگر رب کو پوری کائنات میں سب سے بڑا مانتے ہو تو آئیے اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں تو رہی ظاہر ہوئی آ گا दुकान को बंद करेगा जो अल्लाह को सबसे बड़ा समझता है काम को कौन छोड़ेगा जो उसे पहले छोटा करेगा मोहब्बत एक बड़ी बड़ी बात आके बैठी लेकिन उनको छोटा करके अल्लाह की मोहब्बत को बड़ा करेगा तो बीवी मैं भी गुफ्तू है टीवी पर बड़ा अहम प्रोग्राम लगा हुआ है मोबाइल भी ऊपर है अपने कारोबार में जुड़ा हुआ है हल चला रहा है मट्टी है काम कर रहा है वरूफ है اچھا پھر کر لیں نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پوری امت مسلمہ کرما پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ انتفاقی ہے کہ لوگوں رب سے پڑھ کے میں سے رہا ہے اچھا یہ بھی پتا کرے کافی ہمیں القوبر ملت واحدہ بن کے مارتا ہے شاید وہاں کی بندی کے چکر میں وہ نہیں پڑھتا اسے پتہ ہے उतु उतु जो मर्जी लड़न बिजू है ना की दा दाई कोई हम आपको सुपर पावर नहीं मानते सुप्रीम लीडर नहीं तस्लीम करते सुपर पावर सेवर सिर्फ अल्लाह शरीर अल्लाहबरलाकबर हां प्रैक्टिकल में आगे हम माल खा जाए तो स्वामी निशान है कि अरे अगर रब ही सबसे बड़ा है एक कारोबार में बंदिश लगी तो जो पूरी कायनात को चला सकता है वो तेरा कारोबार बंदे से निकाल के चला नहीं सकता था तुम्हें रब को बड़ा समझा होता तो किसी छोटे के दर पर नहीं आ रब को छोटा करके पत्थरों को बढ़ाना रब को छोटा करके धागू को बढ़ाना अल्लाह के शिक्र को छोटा करके घरों को बढ़ाना था अल्लाह چھوٹے ہیں بندشوں کو کھولنے والا میرا مالک سب سے بڑا دا. یہ عقیدہ سب ہے سارا ہے. پھر دو جب گواہی آ جاتی ہے تو پھر اس میں پوری صفائی دینی پڑتی ہے سر سے لے کے پاؤں ناخوں سے لے کے بالوں تلک اندر سے لے کے باہر تلک آگ سے لے کے پاس تک سے لے کے شمال سے لے کے جنوب تلٹ اوپر سے لے کے دھرتی کے نیچے تلٹ کا کا ایک زدہ بھی اگر میرے خلاف ایک مرتبہ کی گواہی دے دے کہ میرا قلعہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے میرا محروم دھرم کے علاوہ کوئی اور ہے میرا مسہد اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے میرے سر میں چھپانے کے لیے در کوئی اور ہے میں صرف اللہ کے در پہ چھپتا ہوں پچھلے دنوں نہیں چلا ہے ہندو اور اب کتنا چیز رہی گی کوئی مانتے مسلمان تمہارے رام کو دن میں پانچ مرتبہ لا علا کہتے ہیں لا علا کہتے ہیں لا علا کہتے ہیں نہیں مانتے کسی کو نہ تمہارے کسی جو ہے وہ بڑے کو مانے, نہ تمہارے کو مانے, نہ تمہارے تو کو مانے, نہ تمہارے بتوں کو مانے, نہ تمہارے کروڑ کو مانے, نہ میں نہیںحمد بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اپنی ازان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں اپنے ابو اپنی چچا بھیا تایا نہیں سکھائی تھی ازان تو اپنے مولانا کاری استاد اور امام نے ہی سکھائی تھی کوئی دوسرا مسئلہ تو دوسرے کو نہیں سکھا رہا اور یہ خوشی سے کہی جاتی ہے کوئی زبردستی سے تو آپ کو گنڈ پوائنٹ میں نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ اللہ الہ الا نہیں نہیں حقیقت یہ ہے اپنی اپنے مالک اپنے سپیکر اپنا جو ہے وہ جگ اپنی مستی اپنا جہان اور اپنی کلیاں اپنے محلے اور اپنے ہی لوگ اگر کہہ رہے ہو شہد اللہ تو جو لڑکے رہے ہو پوری محمد کا عقیدہ ایک ہے کہ مسجد بہادر اللہ شریف شریک ہے مشکل ہے کہتا ہوں ساری مشکلوں تم چھوٹی ہو میرا رب بڑا ہے تم جتنا مرضی مجھ کو دباؤ میں دبنے والا نہیں جتنا جھکاؤ میں جھکنے والا نہیں جھکوں گا تو مولا کے رسول اللہ مشکلیں ہیں لیکن حالت کیا ہے پاس گیا ادھر مشکل پڑی نہیں ادھر اللہ کے در پہ آگے ادھر ٹینشن آئی نہیں ادھر شہیدے میں گئے ادھر پر بھی پرابلم بنی نہیں ادھر نماز میں آ کے سامنے کھڑے نہیں ہو کر کرنا جو کرنا ہے توجہ نہیں تھی ایک انداز ہے سائیکولوجسٹ سمجھتے ہیں ماہرین نفسیات بھی سمجھتے ہیں اور اس کو استعمال ہم آدمی بھی کرتے ہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. ایک آدمی کو جلدی ہوتی ہے گدا ریڈی والا جاتا جاتا وہ اپنی بے دھیان سے منہ دوسری طرف کر کے چل رہا ہے آپ کو جلدی آپ لگ رہے ہیں کو آپ نے خود ہی بچنا ہے توجہ نہیں دے رہا آخر آپ اپنا آپ بچا کر کے حساب سے نکل جاتے کئی دفعہ ہاتھ سے ہوتے ہیں دوسرے آدمی کی توجہ نہیں ہوتی بے شمار مسائل ہوتے دوسرا توجہ نہیں دیتا سوچا یار جی؟ میں انہیں پینشن دیتی ہے ذرا بھی نہیں محسوس ہی نہیں کرتا تو جہاں پریشانی آئے نا پہلا پہلا کام شہادت گواہی ان کو سمجھا دیں ہو تو ٹھیک ہے تمہیں جانا پڑے میرا بچانے والا مشکل کو ٹالنے والا سب سے بڑا ہے میں اس سے رابطہ مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک آدمی بون پہ لگا ہوا ہے وہ اپنے کسی بڑے سے اس کا رابطہ کر سکتی کوئی ٹینشن والی بات نہیں نا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا یہ وقت یہ پوری امت سارے مسالک کا کلمہ پڑھنے والوں کا اتفاقی عقیدہ اللہ کے گھروں میں بچوں میں ان کو سمجھا دیں منتقل کر دیں اور ان کو سبق سکھا دیں اور دل سے سکھائے لفظ کے تو کھلاڑی ہم چکے نظر آتی ہے سب کو کہہ رہے مشکل پڑے تو بول ہی رہتے ہیں لیکن مزہ یہ ہے کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہے ہم لوگوں کا جو دل سے دل چلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں تو اذان کے استاد بن کے ایمان کے اور عقیدے کے دل اور محبتیں ہم لوگوں کے اندر پلا دیں اور بھول کے پلا دیں اور دلا دیں اور سوال کریں کہ بیٹا یہ پھر کیا ہے اگر یہی میں جھکنا ہے اور ہر میں جھکنا ہے اور ہماری اپنی میں تیسرا عقیدہ اشہد کیا کمال عقیدہ یہاں بھی نام لے کے نام لے کے ویسے کھانے میں سب کچھ بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن گوٹی ہوئی لون مرچ کنڈی ڈنڈی والی وہ ساتھ لگا دیں تو مزہ دو ہو جاتا ہے حضرات سارا دین سمجھتے ہو سارا عقیدہ سمجھتے ہو یہ بار بار روزانہ ذرا رکھا کرے نا بچوں کے کھانے میں اللہ نے بھی تو دن میں پانچ بار رکھا ہے کہ نہیں آخر اس میں کچھ اضافی مزہ ہے محبت ہے پیار ہے بندو کے لیے کچھ چیز خاص ہے تو اسے دن میں پانچ بار کہوایا کہ آگے کچھ چیز ہے اتنی عام تو اللہ نے دیے ہم نے روٹین میٹر سمجھے آدت سمجھ لی سے عبادت سمجھ کے چلیے لوگوں کو مخلوق میں جن کا نام محمد ابائی نیم کہہ رہا ہوں طریقہ ان کا شریعت انداز ان کے دعائیں سب ان کے مطابق کسی اور کے کہنے پہ چودہ سال میں تو ہم ماشاءاللہ کتنی تبدیلی آئی ملک بدل گئے نقشے بدل گئے جغرافیہ بدل گیا حالات بدل گئے خیالات اور بدل گئے لیکن نہیں بدل سکی تو اذان کا یہ جملہ اس میں نام نہیں بدل سکتا ایک نام ایک ایک ذات جھکنے کے لیے بھی بھائی نے ایک اللہ جھکنے کے طریقے کے لیے بھی ایک نام محمد رسول اللہ انہ محمد رسول اللہ جو تفصیل ہو جائے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹ کے پلا دیجیے دی اچھا ویسے بڑی مزے کی بات ہے رکھ لیں تو الگ بات ہے جان والی ضد درد ہے جو ماشاء اللہ ایک مسلسل آتی جانے سیاڑے بندے اگر ان لمب دیں گے اس کو اگلا لا لیں گے ضروری ہے ذرا چیک کرواتا ہوں دیکھیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ میرے محبوب دعا کیسے مانگتے ساری دنیا دعا ایسی مانتے جہاں ہماری شوئی اڑکی ہے وہاں صرف وغیرہ باقی جگہ ہمارا میٹر ٹھیک کام کرتا ہے سننا محبوب علیہ سلاد السلاب نے ہاتھ چھوڑ کے دعا کرنا آجان ہوئی آپ علی سلاط اور نے دعا کیا کی ہے اللہ ربا و و قائم محمد مقام محمد. و سلام نے اجتماعی دعا فرمائی ہے اور باقاعد ہے آپ آئے کبڑا رکوے آپ آئے ہیں سینے پہ باندھے اور اجتماعی دعا کے شروع ہوئی ہے سارے اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں اجتماعی دعا اپنی اپنی رہے اللہ ستایا کما بات کے یہ پڑھتے جا رہے ہیں دیگر دعائیں ہیں تو اجتماعی ہو رہی ہے مگر آپ کا ہمت کر چلیں مقام بعد میں کا اپنی جگہ ہاتھ باندھ کے دعا ہوئی آپ نے فاتحہ پڑھی امت فاتحہ پڑی ہاتھ باندھ کے پڑی آپ نے اس کے بعد کوئی صورت ملائی قرآن سارا دعا ہے دعوت ہے قیام ہے میسج ہے آپ نے سلام نے کوئی یادیں ملائی اور ربانہ زلام نے ان کو سلا اور ربا نا تو آپ اس کا دعائیں ہیں ہاتھ باندھ کے اجتماعی دعا ہوئی رسول کریم علی سلاۃسلام نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہیں سارے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں اجتماعی دعا ہو رہی ہے آپ کھڑے ہوئے آپ چھٹے ہوئے اجتماعی دعا ہو رہی ہے سمی اللہ علیمن یہ ایسے معروف کر رہے ہیں ویسے کون کر رہی ہے امت کر رہی ہے سمی اللہ علیمن ربنا اور الحمد ومهنل ومهنل مغم بينا مغم بينا آج میں دعا ہو رہی ہے میرے پہ رکھ کے دعا کی ہے اجتماعی دعا ہو رہی ہے سجدے میں ہے اور سر ماتا جبین اور انسان کی پیشانی اور نا سمی پہ ہے گھٹنے بھی سمی پہ ہیں پاؤں بھی سمی پہ لیکن کھڑے ہیں اور جڑے ہیں اور دعا ہو رہی ہے اللہ اللہ میاں مسر بولو دعا ہو رہی ہے دعا ہو رہی ہے دعا پہ دعائیں ہو رہی ہیں محبوب بیٹھے ہیں ہاتھ رکھے ہیں دونوں راگوں پہ دونوں راگوں پہ دو شہیدوں کے درمیان اور دعا ہو رہی ہے ابو دابو کی روایت سنن صحیح حدیث پوری امت کے مطلب کے اندر موجود ربیل ربر آپ بھی کر رہے ہیں پیچھے سے آبا بھی کر رہے ہیں پورا نماز کا اجتماع کر رہا ہے رب ربی پھر لی تشہر پہ بیٹھے ہیں انگلی کی کیفیت یہ یوں ہے تھوڑی سی آگے سے سکی ہوئی ہے یہ تین انگلیاں بند ہیں یہ والا انگوٹھا یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہاں یہ والا انگوٹھا یہ والی انگلی کا دائرہ بنا ہوا ہے یہ نصب ہے یا یہ حرکت کر رہی ہے اور آپ والی سلامت سلام دعا کر رہے ہیں صحابہ بھی پیچھے دعا کر رہے ہیں ہاتھ رام کے اس حصے پہ ہے اور دائیں ہاتھ جو ہے اور دعا جاری ہے دعائیں جاری ہے دعائیں دعائیں جاری ہیں اللہ محمد دعائیں جاری ہیں اللہ ساری عمت محبوب کی اسے ادھا کولے کے تر بھی کنی کرنی جب سلاح فیرہ آیا تو میرے محبوب کی سنت کے آدھیں ان فیراتی طور پہ وہ لمبے سی طرد نماز کے بعد سکھائے ہیں یہاں کیا باری سوئی آجی نہیں ہونے تھے ہاتھیں چھوٹ کے کرنی اشہد من محمد الرسول اللہ وہ کرو ادھام میں اعلان کیا تھے جیسے محبوب بات کریں گے جیسے کرنا ہے اور اگلا کی اذاناہ گرامر پڑھنے والے چاہتے تو صلاح ہو جاتا مسجد میں آ جاؤ نماز اپنے عقیدے والی پڑھ اپنے مسلک والی لگن ایسے نہیں ہوا حیا عالت صالح اور اس نماز کی طرف معروف نماز کی طرف علی رام نکرا کمار چوا نہیں پانچواں لوگوں کامیابی یہ نہیں کہا کہ جو بھی کرو گے کامیابی جواب آیا ہے اس خاص پچھلے چار عقیدوں میں بیان کی گئی ہے رب کے سامنے کھڑا ہونا کامیابی رسول کی سنت کے مطابق آنا کامیابی رکو سامیابی کامیابی دنیا کو چھوڑ کے دین کے لیے کامیابی اللہ کے در پر والا مواجد کرنا کامیابی ساری کائنات کو چھوٹا سمجھ کے رب کو بڑا سمجھنا کامیابی. یہ کامیابی نہیں ہے. اور پھر باقی اسی ہوئی گئی ہے اور وہ تقید مزید ہے. ہم شادی کارڈ پہ جب لکھتے ہیں تو نام لکھنے کے بعد آگے ہم نے پہلے لکھا ہوتا ہے لیکن تقید مزید کیا ہے لوگ سن لو اللہ, اللہ اکبر آؤ ضرور آؤ فیملی کے ساتھ آؤ سب کے ساتھ آؤ ایک آؤ کوئی نہ آنا پڑے گا کیونکہ لاؤ سب سے بڑا ہے اور یہ عقیدہ لے کے حضرات آسان کامیابی کا اعلان صافی عقیدہ پوری امت کا اتفاقی عقیدہ صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تلک چوبیس گھنٹے پوری دنیا میں گونجنے والا عقیدہ اس عقیدے کے بعد بھی اگر آپ اور ہمیں لڑتے ہیں تو پھر مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کیسے اس سے بڑھ کے اور نرم لہو لہجہ کیا اختیار کریں گھر کے اندر کی باتیں دلیل ہیں اللہ سمجھ کی توفیق دے اللہ زند سے بچائے اناصر ہو کے سبحان اللہ گئے